وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا مولى الله یار آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی و وسلم نے ارشاد فرمایا بھروسے قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی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 یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ, اللہ کہہ لیتا ہے جب تک وضو باقی رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو سب سے پہلے نیت و دعاؤں کا سلسلہ وضو میں ہوگا اس کے بعد وضو کی ایک سنت قبلی مسواک ہے اس کے مدری پھول دیکھ لیجئے اور مسواک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 باب دوبارہ اسی طرح اس وقت دو باروں ہو چکی تیسری بار کے لیے اس وقت دھوئی جا رہی ہے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 پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے یہ پانی ملے مل کا طریقہ ملازہ فرمائیے ہس پہ ضرورت لینا ایک دم نل کھول دیں گے درد درد درد بلا ضرورت پانی میں آنا اسے ہاتھ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا مزید ضرورت پانی لیا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 لیکن دھلے نہیں اس لیے کہ دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم دو دو قطرے دہ جائیں یہ پاؤں کو میں تر کر رہا ہوں مستحب ہے پانی چھپڑ رہا ہوں اس پر اور پاؤں تو تخنوں تک دھونے ہوتے ہیں لیکن آدھی پی تک میں تر کروں اس گا آدھی پی تک دھونا مستحب ہے یہ جلدی بھی جھل جاتے اور کم پانی خرچ ہوتا اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہ گیا محمد اگر آپ غسو میں کم پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اضاء پر پانی چھپڑنے کی ترکیب بنائیے اور ٹوٹی پر ہاتھ رکھنا مت بھولے گا اور اس کا جب آپ مکمل عملی طریقہ دیکھیں گے انشاء اللہ رحمان آپ کو یہ مدوری پھول زیادہ سمجھ میں آئیں گے ہم مختصر طور پر آپ کو اوسو کا پورا طریقہ لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء رحمان تفصیل کی طرف آئیں گے ہاتھ پونچوں تک دھونا ہمارا اگلا جو مدوری پھول ہے وہ یہ ہے اب ہاتھ تین تین بار پونچو تک دھوئے جائیں گے آئیے طریقہ دیکھتے ہیں تین مرتبہ ہاتھ یہ تین مرتبہ ہاتھ دھوئے لیکن آپ کو شاید یوں لگاؤ تین بار دھوئے تو نہیں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 جبکہ غسل میں فرد ہے غسل ہوگا ہی اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے نا میں پانی لگانا نہیں ہوتا ناچ میں بھی پانی نرم باسا نرم ہڈی تک چڑھانا یہ سنت موکر ہے وضو میں میں اور تو پانی کو جب تک سنگیں گے نہیں وہ چڑھے گا پانی کو سونگ رہا اپنے پانی سونگ کر چڑھایا جائے گا اس کا طریقہ میرا سنت نے مدنی پھول اپنا عنایت فرمایا ہمارے چھ مدنی پھول ہو چکے ہیں ہم ساتویں مدنی پھول کی طرف بڑھ چکے ہیں چہرہ دھونا اور یہ دھونا کس طرح ہے چہرہ کی کیا مقدار ہے اور چہرے کے تعلق سے کیا چیز ہے یہ ہمیں سنت بیان فرمائیں گے داڑھی ہو احرام کی حالت میں نہ ہو اس کا خلال کرنا داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے آئیے دیکھتے ہیں منہ دھونا منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جگلے شروع ہوتے یہاں سے آپ اپنی چوری پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب گڑا سا پڑتا ہے تو یہ تھوڑی کے نیچے تک جو یہ منہ یہاں یعنی یہ کہ لمبائی اور چوڑائی میں یہ ایک کام کی لو سے دوسرے کام کی لو تک یہ سارا منہ ہے یہ منہ دھونے میں یہ استجن اگر احتیاط نہیں کی جائے تو وہ پھر سوکھا رہ جاتا ہے اور یہ اس کا دھونا فرض ہے اس کو کان پٹھی کہتے ہیں یہ <laughs> یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے ہر جگہ سے دو دو قطرے بہنا فرض مزوں کا اگر ایک قطرہ بہہ گیا تب بھی موزو نہیں ہوگا تو خالی گیلا ہو گیا تو منظو کیسے ہوگا ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے کیا وہ دھل جائے اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے گرج نہیں ہے مثلاً مہ دھویا پھر بے شک مہ دھویا پھر مہن دھویا اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں اب اطمینان ہو گیا جب تو اب یہ ایک بار دھولا پھر اسی طرح دوسری بار اسی طرح تیسری بار یہ تین بار دھلنا پھیلائے گا اور گاڑی ہو تو خلال کرنا سنت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس کا تفصیلی مدنی گلدستہ انشاء اللہ الرحمن آپ کو بعد میں دکھایا جائے گا ہم آپ کو مختصر طور پر بوسو کا طریقہ اس وقت دکھا رہے ہیں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے ہمارا یہ آٹھواں مدنی پھول ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت اور افضل ہے کہ آبے بازو کب دھوئے کونی سمیت تو فرض ہے اور آگے بازو کب مستحب تو تین بار سنت تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا پھر لون کریں گے تو دوبارہ بار آؤں گیا مگر لوں نہ کریں کہ ہر بار انگلوں سے شروع کرنا مستحب ہے یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے یہ دو بار ہو گیا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 یہ تین بار آج ڈیڑھ باروں تک دھل رہے ہیں اب الٹا ہاتھ ہی اسی طرح دھونا ہے یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے کپڑے ٹپکا دیے چہرے کے بعد کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھو اب ہم سر کا مزہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس انداز سے سر کا مسا کرنا اور اس میں کچھ چیزوں کی احتیاطیں بھی ہیں آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں مسا کرنا ہے نزدیک چوتھائی سر کا مسا فرض ہے اور مسئلہ اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مزہ کرنا مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچانا دھلنے کی ضرورت نہیں تری پہنچانی اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے مسح کا طریقہ دیکھ لیجیے اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو تر کرنا ہے تو اس میں ضرورت پانی دے دیا ہے آدھا چولو کافی ہے یہ تر ہو گئے ہتھیلیاں کی تر کرنی کی ہاں تھوڑی پشپ بھی سر کر لی میں نے کیونکہ اس کی سے مجھے گردن کی پشک کا بھی مزہ کرنا تھا تو یہ الحمدللہ للہ کروں میں اب دیکھیے یہ تین تین اس طرح آپ نے رکھنا ہے شہادت کی اور رنگوٹے کی کیفیت دیکھنے تین انگلیاں کو میں نے ملا کر رکھا ہے اب ان تین انگلوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشاب کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہاتھیں بھی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے اس طرح اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مس رہے اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں کم از کم یہ انگلی تو ملی ہوئی رہے اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے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 اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشے وہ فراز ہیں ان پر آپ ان کو کھلا دیجئے یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا موساں یہ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 سمیت دونوں پاؤں دھونا آئیے گل دیکھتے ہیں اب پاؤں دھونے کی باری پہلے سیدھا پاؤں دھونا سننا پھر الٹا اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ جس طرح ہاتھ کو انگلوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلوں سے شروع کریں گے اب کیونکہ نل کی دھار تو بہت پانی ہے. تو اس لیے اس میں اتنی زیر پاؤں رکھ دینا کہ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 یہ مستحب ہے تو میں آدھی پنڈی تک لے جاتا الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا اور خلال کرنا سننا پہ اُلٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے یہ کلال بھی ہو گیا اب اسی طور الٹا پاؤں دھونا ہے لیکن خلال میں انگوٹھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ شاء کے بعد مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے فی الحال بھی ہودی کنجی تک دھل گیا ایک بار کندوریما اب اس کا بھی خلال ہے یہاں اب الٹے پاؤں گے انگورٹے شروع کریں گے الٹے ہی چھوٹی انگلی گی علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وضو کرنے کے بعد کے بھی کچھ مدنی کام ہے وضو کرنے کے بعد کے بھی کچھ مدنی پھول ہے تو ہمارا گیارہواں مدنی پھول ہے وضو کے بعد کے مدنی پھول آئیے آپ کو مختصر مدنی ملدستہ دکھائیں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 لیلت القدر لیلت القدر خیر سلام یہ دعائیں بھی پڑی جاتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ علی اللہ اللهم اجعلني من الطلابين واجعلني من المتقين صلوا على الحبيب صلى الله تعالی على محمد مداری چینل کے ناظرین عالمی مداری مرکز فیدار و دینہ کے حاضرین ہم نے ایک مختصر انداز سے آپ کو وضو بیان کیا ہے اور ہمیں سنت کے وضو کے بہت سے بنائی غلطی سے ہوتے جس میں اپ نے شرعی مسائل بیان کیے ہوتے ہیں وضو کون سے پانی سے کرنا ہے کیا چیزیں اس کی بہت سی تفصیلات ہیں آپ امیر سنت کا رسالہ وضو کا طریقہ اس کا مطالعہ کیجیے اور فیضان مدانی مذاکرات سے سب پائیے ہم اب آپ کو تیمم کی طرف لے کر جائیں گے چونکہ آج کا ہمارا مختصر انداز سے آپ کو سکھانے کا ایک سلسلہ ہے اور فیضان مدنی مذاکرہ سے ہم یہ مختصر مدنی گلد سے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں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 اور دونوں کی ایک نیت بھی ہو سکتی ہے مٹی سے گسل کا بھی ضرورت نہیں غسل میں بھی وہی تیم کا طریقہ ہے نیت دونوں کی ایک ساتھ نیت بھی ہو سکتی ہے گڑی وغیرہ اتار لی جائے انگوٹیاں اتار لیں اس پر میں ماربل پہ بیٹھا ہوں سنگے مرمٹ سنگے مرمٹ بھی زمین کی جنس ہے بھلے اس میں مٹی نہیں ہے بالکل چمکدار ہے صاف ہے لیکن اس پر تیم ہو سکتا ہے دو داروں بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ سکتے میں گزور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 منہ کی جگہ وہی ہے جو رزو میں کہ جہاں سے پیشانی کے بال جمنے شروع ہوئے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوگ سے دوسرے کان کی لوگ تک ایک ایک ذرے پر اس کے ہاتھ کھلانا ہے जितना जब तक मुतमयन हो जाए हाथ फिर जाए और खिलाल करना दाणी है तो ये भी सुनबसी हो जाएंगे यह हो गया अच्छा अब दोबारा उसी तरह अब हाथों का मसाकों से देखिएगा चार उंगलियों के पेट से हाथ की पीठ का करना पेरे तो ये उंगलियों की पीठ से चलेगा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 تو یہ ہاتھ کا ہو گیا اب انگوٹھے کی پشت باقی ہے تو انگوٹھے سے انگوٹھے کی پشت یہ ایک ہاتھ ہو گیا اب دوسرے ہاتھ پر اسی طرح یہ دونوں ہاتھوں کا ہو گیا فی الحال ہاتھوں کا کرنا سنت ہے لیکن یہ کہ فی میں اگر مٹی نہیں پہنچی تو پھر فرض یہاں کرنا لیکن کسی طرح بھی یہاں ہو جائے گا چونکہ یہاں مٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ بھی کرنا ہوگا پاؤں باقی رہ گئے تیمم میں پاؤں کا تیمم نہیں الحمد للہ تیمنگ پورا ہو گیا آپ نے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 یہ اپنے نے اماما شریف بھی نہیں اتارا چادر بھی نہیں اتاری ہم نے تو بعض حضرات کو تیمم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وضو کھانے پر بیٹھتے ہیں اماما بھی اتار دیتے چادر بھی اتار دیتے ہیں یہ اس طرح کے بھی معاملات پاؤں وغیرہ پر مٹی بھرنے کے دیکھے گئے تو نہ آپ نے اماما شریف اتارا نہ چادر اتاری اور نارملی دوپہر آپ کر چکے اس میں نہ مسا ہے نہ پاؤں میں مٹی لگانی ہے انہیں سر کا مسا نہیں ہے نہ کانوں کا مسا ہے نہ پاؤں کا مسح ہے تین دو پرنے سے نیت پورے چہرے کا مزہ کرنا, ہو جو ہاتھوں کا مسا کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مداری چینل کے ناظرین فیضان مدانی مذاکرت سے وضو اور تیمم سیکھ لی تھی ہم نے مختصر اس کے گل گلدستوں کا بیان کیا انشاء شاء اللہ الرحمٰن ہم آپ کو وضو کے تفصیلی کچھ مدنی گلدستے بھی اپنے سرسے میں دکھائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آخر میں ایک نعرہ لگاتے جائیے فیضان مدنی مذاکرات صلی صل اللہ تعالی علی محمد